ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل ابن مريم وأمه آية وآويناهما, وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ <تصفيق> سب مار صلہ موسا واقعہ ہارون اب پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بائی ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلی حجت کے ساتھ غل غلبے کے ساتھ فرعون عمل افرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھستقبرو پستقبر کیا ان لوگوں نے وہ قوم عالین اور تھے وہ قوم عالین کے سے یعنی عالی بلند ہونا یعنی وہ چڑھی ہوئی قوم تھی اپنے آپ کو اونچا بلند قوم سمجھتی تھی فق عل و ان امین و لبا ش رعینی تو کہا انہوں نے ان امین و کیا ہم ایمان لائیں لبا شارعینی دو انسانوں پر مصری نا جو ہمارے جیسے ہی ہیں مقوما اللہ آبدون جب کہ اس کے ان کی قوم جو ہے یعنی اس دونوں آدمی کی قوم ہماری غلام ہے ہماری عبادت کرنے والی یعنی ہمارے غلام ہے فقیر زبو ہما بس ان دونوں کو جٹ لایا من قانلقین پس تھے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے بالقدعتین اموس موسل کتاب اور یقیناً دی ہم نے موسی السلام کو کتاب لاللمدون تاکہ بنی سعیل حد پائیں وجالبن مریم وعمہ اور بنایا ہم نے ابن مریم کو مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو آیتن نشانی اور ان کو ٹھکانہ دیا جگہ دی پناہ دی الا عرب وطن ایک ٹیلے پر اونچی جگہ پر ذات قرار و معین جو ٹیلہ یعنی کہ قرار والا یعنی پرسک یعنی کہ پرسکون سے طریقے سے رہنے والا یا یعنی برابر طور پر تھا وہ معین اور چلتے ہوئے پانی یعنی کہ پانی والا تھا چلتے ہوئے پانی والا تھا یا رسول قلو میں نقطۂ بات اے رسول کھاؤ باقیزہ چیزوں میں سے ومل اس والا اور نیک عمل کرو ان بما تعملون علیم بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ ان نہ ہی امت اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت جماعت ہے وہ ان رب فتقون اور میں ہی تمہارا رب ہوں فتقون فتقون اصل میں ہے پس مجھ سے ہی ڈرو فتک و امر ہوں بے نہ انہوں نے کار ڈالا یعنی حصے بکھرے کر دیا امراؤ بینہم آپس میں آ یعنی اپنے کام کو آپس میں یعنی اپنے دین کو آپس میں اس کے حصے بکھرے کر دیے زبرن یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کل حز بن ہر جماعت ہر گرو بمال دہیم جو ان کے پاس ہے فریحون اسی پر وہ خوش ہیں فر ہوں فی غم رتِم پر چھوڑو تم ان کو ان کی غفلت میں حت تہین ایک وقت تک یا ان کی مستی میں ایک وقت تک ان کو چھوڑو جب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا اور یہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں انّماں نمد ہم بھی ممالم بینین انّماں کے بے شک جو اصل میں یہاں پر انّا اور ما دو حرف ہیں الگ الگ لیکن دکھنے میں دونوں کو اکٹھا لکھا گیا ہے کہ انّا بے شک ماں جو نمد ہم ان کو ہم زیادہ دیتے ہیں ممالم و مار اور بیٹے نصاری والم فیل خیرات ہم نثار و رحم ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے فی الخیرات جو ہم نے ان کو خیر و بلائی دینی ہے بل یہ شعورون بلکہ ان کو شعور احساس نہیں آیت نمبر پینتالیس سے چھپن تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے اور ماتع تعالی معلام و صاحب و ہارون اب آیاتن و پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلے غلبے کے ساتھ یہاں <ık> پر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان کو ان کی قوم کی طرف جس طرح کے صاحب کا قوموں کے حوالے سے قوم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوا اور ان کے بعد دوسرے نبی جس کا ذکر ہوا تو یہاں پر وجہ کیا ہے کہ ان کی قوم کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ابتداََ اصل میں فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے فرعون اس کی قوم کی طرف جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ تھی جو قبت تھے اور اگرچہ موسا علیہ السلام کی رسالت نبوت بنی ساحل کے لیے تھی لیکن ابتدائی طور پر ان کی ان کو جو بھیجا گیا وہ فرعون کی طرف جس طرح اضا بلا فرعون عنا طغا کہ جاؤ فرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی ہے تو اس لیے یہاں پر یعنی ان کا یہ نہیں فرمایا کہ اپنی قوم کی طرف تو بھیجا موسا اور ہارون کو بھی آیاتینا اپنی آیتوں کے ساتھ اور جب اس طرح میں ذکر کیا تھا کہ آیت سے مراد یعنی وہ یعنی کہ عید وحدہ بھی اثا بھی ان کا اور وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ علیہ موس علیہ السلام کو دی فرعون کے خلاف یہاں پر آیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو فرعون کے خلاف اللہ تعالیٰ علی موسیٰ علیہ موسیل کو دی یا فرعون کے مقابلے کے لیے چاہے وہ معجزاد کی شکل میں تھیں یا کہ ان کے اوپر آداب کی شکل میں جو آتی رہی کیونکہ یہاں پر فراؤن کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر کیونکہ موسیٰ علیہ اسلام کو جو ملنے والی نشانیاں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے زمانے کے اعتبار سے جس کا تعلق فراؤن اور اس کی قوم کے ساتھ تھا اور دوسری وہ کہ جن کا تعلق بنی سیل کے ساتھ تھا جو فراؤن کو غرق ہونے کے بعد ملی جس میں بادلوں کا سایہ منسلوہ اترنا اور پتھر سے چشموں کا پھوٹنا اور اس طرح کی طرح طرح کی جو اللہ نے ان کو نشانیاں دی تو یہ بنی سیل کے حوالے سے تھیں تو لیکن یہاں پر بھی آیا تھی نا تو یہاں پر کیونکہ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ الہ فرعون والے بھیجا ان کو کس طرف فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف تو اس سے پھر مراد ہوا کہ وہ نشانیاں جو کہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ السلام کو ملتی رہیں اور سلطان مبین کا جس طرح نے ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد غلبہ حجت ان کو کھلا طور پر غلبہ دیا کہ فرعون کو اپنی پوری قوت و طاقتوں کے باوجود بھی موسا علیہ السلام پر کسی طرح کا ہاتھ اٹھانے کس طرح کی کو ان کو تکلیف ادیت دینے کی ان کو اس کو جرت نہ ہو سکی اس کو یہ چیز نہ ہو کر سکا تو اصل غلبہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے کہ وقت وقت کے تعوتوں اور فراونوں کے مقابلے میں اپنے دین پر اپنے منہ پر ڈٹے رہیں اور وہ فراؤن تاوت ان کو ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں الہ فرعون عام ہی بھیجا موسیٰ اور ہارون کو ان کے بھائی کو فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف فستقبرو تو انہوں نے تقبر کیا وہ قوم نوں قومن عالین اور تھے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے قوم تھے وہ چڑے ہوئی قوم تو فستک برو تکبر کیا تو فرعون کا جو اصل یعنی کہ تقریب کا ٹھکرانے کا جو اس کی وجہ تھی وہ تکبر تھا جس طرح کہ اگلی آیت میں اس نے کیا کہا قعل امین البشرعین مثلینہ و قوم حمان عابد ال کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی ان کی اتباع کریں ان پر ایمان لائیں جب کہ ان کی ان کی قوم بھی ہماری غلام ہے تو کیسے جو ہے اپنے غلام قوم کے افراد ان پر ہم ایمان لائیں ان کی اتباع کریں ان کا پیچھے چلیں یہ کیسے ممکن ہے اور بلکہ دوسری آیت میں بذات خود موسا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اس نے جو اٹیک کیا صرف جس طرح سو ظخف میں ہے کہ اس نے کیا کہا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ تم موسا کی بات مانتے ہو اور جب مجھے دیکھو میں کون ہوں کہ حادی ملک مصرا کہ یہ یعنی کہ جو حکومت ہے مجھے مصر کی میرے پاس اور اس کے جو محلات ہیں میرے پاس اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور میرا یہ یعنی کہ میری یہ یعنی کہ کیفیت ہے اور وہ مقابلے موسا کون ہے کہ جو غریب فقیر آدمی ہے اور اس کو بولنا بھی صحیح نہیں آتا جو بات بھی صحیح نہیں کر سک کر پاتا تو کیسے تم مجھے چھوڑ کر اس کا ساتھ دیتے ہو یا اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہو تو تو اس میں بھی انہیں فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر اور ان کو گھٹیا جاننا اور اس کا تکبر جو ہے ان کے مقابلے میں اس کا واضح انداز تو یہاں پر مایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تکبر کیا فس تکبر کیا اور یہی مرض رہا ہے ہر زمانے کے یعنی اس طرح کے لوگوں کا کہ حق کو جھٹلانا اور یہی ہے تکبر کی اصل علامت اللہ کے روضۂ جب تکبر کا ذکر کیا تو کیا فمایا کہ تکبر کیا ہوتا ہے بطر الحق و غمت الناس بطر الحق کے معنی حق کو جو ہے ٹھکرانا حق کو نہ ماننا حق, حق کی تکتیب کرنا تو آدمی چاہے کیسا بھی کیوں نہ جب حق بات کی ٹھکراتا ہے اس کی تقریب کرتا ہے تو اصل تکبر یہ ہے چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی متوازے بڑا ہی عاجز بڑا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس انداز سے پیش کرتا ہو لیکن اگر حق بات کو ٹھکراتا ہے تو اصل متکبر یہ شخص ہے بغمت الناس اور لوگوں کو حقیر جاننا لوگوں کو گھٹیا جاننا تو اصل تکبر یہ ہے تو یہاں پھر کا بھی تکبر اسی انداز کا کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا بڑا سمجھنا اور قانون عالین اور تھے وہ بڑے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والی قوم بڑی چڑی ہوئی قوم اپنے آپ کو بلالا کہلانے والا اور اپنے مقابلے میں لوگوں کو حقیر اور زلیل جاننے والا بلکہ جس کا سر ظخر میلما ہے کہ اس نے اپنی قوم کو جو ہے یعنی اپنے غلام بنا رکھا تھا اپنی قوم کو غلام بنا رکھا اور قوم بھی یعنی اس کی ان بیوقوفیوں میں اور اس ان چیزوں میں قوم بھی اس کے ساتھ رکھی فستخب و قو مَ فاؤ یعنی اپنی قوم کو خفیف بنایا ان کو حقیق حقیر بنایا ان کو یعنی نیچے گرایا تو اور قوم بھی اس غلامی میں آکر کر اس کے پیچھے چل پڑی بکان قومن عالین اور تھے وہ یعنی اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے والے قوم فقال و انو امین البشعین تو کہا انہوں نے کہ ہم ایمان لائیں لبا شائینی دو انسانوں پر آدمیوں پر لمس لینا جو ہمارے جیسے ہی ہیں وہ قوم ہوں مالانا آبدون اور جب کہ ان کی قوم بھی ہماری عبادت کرنے والی لیکن یہاں پر عبادت سے ہمارا یعنی جو ابدیت غلام غلام ہے کیونکہ عربی میں غلام کو کیا کہتے ہیں ابد تو اس ابودیت سے ہے نہ کہ عبادت کی وہ شکل جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی یعنی کہ جس کو علا سمجھا جاتا ہے اس کے لیے کی جاتی ہے تو یہاں پر عبادت سے مراد یعنی غلامی تو جو ہماری غلام قوم کے دو افراد ہیں اور ہمارے جیسے ہی ہیں تو کیسے ہم ان پر ایمان لائیں کیسے ان کی پیچھا کریں اور یہ ہے دوسرا ایک بڑا مرض کہ جب انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اور دعوت دینے والوں کو نیچا حقیر سمجھتا ہے تو ان کی دعوت کو ٹھکراتا ہے کہ کیسے ہم ان لوگوں کی بات مانیں اور آج بھی آپ کو یہی مرض نظر آئے گا اس طرح کے لوگوں کے اندر کہ جو اپنے آپ کو تھوڑا کسی عہد منصب کے اعتبار سے ہمارا دولت کے اعتبار سے اونچا سمجھتے ہیں تو ان کے ہاں دین کی بات سننا دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح کی محفلوں میں آنا ان کے اپنی ذات کے جو ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری شان کے یہ ہماری چیز ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کی جگہوں پر بیٹھیں ایسی محفلوں میں بیٹھیں اور یہی ان کے لیے جہنم کا رستہ ہے یہی ان کی بربادی دنیا آخرت کی یہی ان کا ہے کہ شیطان ان کو اس انداز سے تکبر میں ڈال کر دین سے اللہ کے اللہ سے اور حق کے رستے سے دور رکھتا ہے تو ایک تو چیز یہاں پر دوسری یہاں پر یعنی کہ ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کو کیا ہے کہ اپنی اقتدار اور حکومت کو جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کو حقیر اور ذلیل بنانا کہ کسی طریقے سے ہمارا اقتدار رہ جاتا رہے اور اس کی خاطر جو ہے حق بات کو بھی ٹھکرانا چاہے وہ سمجھتے بھی ہوں کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اس کو نہ قبول کرنا صرف اس وجہ سے کہ اگر اس حق کو قبول کریں گے تو کہیں ہمارا اقتدار جاتا نہ رہے جس طرح کہ آپ کے زمانے میں بھی جب آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تو اس میں روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو روم کے بادشاہ کو جب خط ملا تو عیسائی عیسائی عیسائی تھا عیسائیت کا عالم تھا پڑھتا تھا تو انجیل کو اور جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جب اس نے خط پڑھا تو قریب تھا کہ وہ اسلام لے آتا لیکن صرف اپنی حکومت اور ملک کی خاطر اس نے جو ہے یعنی اسلام لانے سے انکار کیا تو آپ صلیم کو جب پتہ چلا تو آپ مائک الخبیث ذنبی ملکی ہی کہ خبیث نے اپنے حکومت اور بادشاہت کو بچانے کی کوشش کی جس وجہ سے ایمان نہیں لایا لیکن اس کی حکومت بچے گی نہیں اور واقعی چند سال کے بعد ہی فتوحات ہوتی ہیں اور مسلمان اس کے ملکوں پر قابل ہوتے ہیں تو یہ ہے ایسے تاغوتوں کا انجام کہ وہ حق بات کو ٹھکراتے ہیں صرف اپنی اقتدار حکومتوں کو بچانے کے لیے لیکن اللہ کے حکم سے پھر بھی وہ بچتی نہیں دنیا بھی ان کی برباد ہوتی ہے اور آخر بھی ان کی برباد ہوتی ہے فقر ضبو ہما ان دونوں کو جھٹلایا لایا انہوں نے فرعون اس کی قوم نے فقان و مین پس اس تقریب کے نتیجے میں کیا تھا تھے وہ ہلاک ہونے والے دیکھیے یہاں پر فا کا جو لفظ لگا ہے یہ جملے کو ایک دوسرے سے اٹیچ کر رہا ہے کہ ان کا تکبر غرور سبب برا کس چیز کا کس زبو تقریب کا جھٹلانے کا اور ان کی تقریب سبب برا کس چیز کی فقان و مین ان کی ہلاک تباہی کا تو اس طرح سے ہر جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کو اپنے سے ملا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے القدعۃ ناموسلہ کتاب علیہ الحتدون اور یقینا ہم نے دی وص علیہ السلام کو کتاب کہ تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں اب یہاں پر یعنی کہ فرعون اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم نے دی و علیہ السلام کو کتاب اس کا مطلب کہ طورات جو ہے وہ اس کے بعد ملی اور حقیقت بھی یہی تاریخی طور پر کہ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو سب ملی جب انہوں نے سمندر پار کیا اور سحراسینہ میں اترے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پر بلایا اور وہاں اللہ سے ان سے بات چیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو تورات دیتا ہے تو یہ سارا فرعون اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہے جس رسود و قصف میں فمایا اللہ تعالیٰ نے والدینہ موسی کتابہ اہل کر القرون اللہ کہ یقیناً ہم نے دی مصع علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کے جب نے ہلاک کر دی پہلی قومیں پہلی قوموں سے مراد صاحب کا قوموں کا ذکر بھی ہے اور فرعون کے کی اس کی ہلاکت بھی ہے اور جس ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوموں کی ہلاکت کا جو ایک ساتھ پوری قوم کو ہلاک کرنا اس کا یہ آخری اس کی کڑی تھی آخری واقعہ تھا اس کے بعد پھر اللہ نے تورات جب نادر کی تو اس میں جہاد کا حکم دیا اور پھر یہ کام اللہ نے اہل ایمان سے لینا لینا چاہا کہ اہل ایمان جو ہیں ابو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور وہ کافروں کی ہلاکت ان کی تباہی ان کی ذلت رسوائی کا سبب بنے <تصفح> تو اسی یہاں پر مایا کہ ملک آتے کتاب اور دی، یقیناً دی ہم نے مس علیہ السلام کو کتاب لال لحم احتن تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں کون لوگ ہاں جی مصر السلام کی قوم بنے اس, کیونکہ اس کی قوم تو ہلاک ہو چکی لیکن اب کے اندر جو ہمایہ کہ تاکہ اس تورات سے وہ لوگ ہدایت پائیں تو اس بنی چاہیے ہیں کہ تاکہ وہ اس تورات سے ہدایت حاصل کریں اور اس میں اس بات کا بھی ایک بیان کہ اللہ کی کتابیں آسمان سے آنے والی اصل ان کا مقصد کیا ہے وہ ہدایت ہے حد المطقل اس قرآن کے بارے میں بھی اور اس تورات کے بارے میں بھی ایک سے زیادہ آیتوں میں اسی بات اسی چیز کا بیان تو اللہ کا کتابیں جو ہیں وہ کسی تعویدوں گرنوں کے لیے کوئی دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے نہیں آتی بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہوتا ہے بجا البن مریم و اما آیا اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور اما اور کی ماں کو آیا نشانی بنایا پہلی چیز تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا نام عیسیٰ کے لینے کے بجائے فرمایا کہ مریم کا بیٹا جس میں ان گمراہوں کا رد جو ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں ایک اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کے نہیں بلکہ مریم کا بیٹا ہے اور دوسرے اس لحاظ سے رد کہ وہ مریم کا بیٹا یعنی عورت سے پیدا ہونے والا ہے یعنی مادر رحم سے نکلنے والا ہے ماں کے رحم سے نکلنے والا ہے تو کیسے وہ رب ہو سکتا ہے کیسے وہ اللہ ہو سکتا ہے تمہاری عقلیں کہاں پر ہیں کہ جو تم اس کو اللہ بنا رہے ہو رب بنا رہے ہو تو یہ دو اس, اسی جمرے کے اندر دو طرح کے رد ان لوگوں کے جو ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ بنانے والے ہیں ایک تو وہ مریم کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے اور دوسرا وہ عورت کے رحم سے پیدا ہو رہا ہے مریم کے رحم سے پیدا ہو رہا ہے تو اس طرح کے رحم کسی عورت کے رحم سے پیدا ہونے والا کیا اللہ ہو سکتا ہے کہ رب ہو سکتا ہے تو میں اللہ بن مریمہ اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ان کا یعنی آیتن عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نشانی کیا ہے کے بغیر باپ کے جو ان کو پیدا کیا اور اس علاقہ نے جو مخلوقات کی یعنی پیدا ہونے کی تقسیم اس کو مکمل کر دیا کیونکہ مخلوقات کا پیدا ہونا آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے بغیر مرد عورت کے ہوا کا بغیر عورت کے صرف مرد سے دوسری چیز اور تیسری جو عام لوگوں کی سبھی انسانوں کی جو اللہ ان پیدا ہونے کا ان کے پیدا کرنے کا جو نظام بنا دیا مرد عورت سے اور چوتھی شکر کیا ہے کہ <coughs> بغیر باپ کے صرف ماں سے صرف عورت سے پیدا ہوا تو یہ جو پیدائش کی تقسیم ہو سکتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور اپنی قدرت کا اظہار کیا تو اس لیے حسند ہے کہ انہوں نے ان کو نشانی بنایا <coughs> تو اس علیہ السلام کے حوالے سے نشانی یہ تھی اور بھی ان کے اندر جو اللہ نے نشانی رکھی اور مریم علیہ السلام کے حوالے سے نشانی کیا تھی کہ پہلے, پہلے تو ان کا پرورش ہونا ان کی مخصوص طور پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے ان کی پرورش ہونا اور اس پرورش کے دوران ان کے ساتھ تو موجود پیش آنا اور اس کے اس کے بعد جو ہے بغیر خامد کے بغیر مرد کے ان کے ہاں سے اللہ نے بچہ پیدا کرنا تو یہ ساری چیزیں جو کہ مریم علیہ السلام خود بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے تو مائیں وجالبن مریم اور بنیا بے شک ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو و محوث کی ماں کو آیت نشانی بنایا وہ آوئی نا ہما الا ربو تن ذاتِ قرآم محین وہ آوئی نہ ان کو جگہ دی ٹھکانہ دیا الا ربہ روا کہتے ہیں کسی اونچی جگہ کو اونچی جگہ ٹیلے کو روا کا نام دیا جاتا ہے تو ان کو ایک ٹیلا اونچی جگہ کی طرف ان کو ٹھکانہ دیا ان کو رہنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے کہا قراری قرار جو ربہ جو ٹیلا کیسا تھا ذاتی قرارئن جو برقرار جگہ تھی یعنی کہ رہنے کی برابر جگہ تھی کہ عام طور پر ٹیلوں کا کیا ہوتا ہے کہ اونچے نیچے ہوتے ہیں صرف چوٹی ہوتی ہیں اس میں کو ٹھہرنے کی جگہ عام طور پر کم ہی رہتی ہے لیکن اس ٹیلے کی خصوصیت یہ کہ یہ اوپر سے برابر ہموار تھا کہ جہاں پر ان کے لیے رہنا ٹھہرنا آسان ہو وہ معین معین کے معنی بہتے ہوئے پانی چشمے کے ساتھ کہ جہاں پر ان کے لیے رہنے کے لیے بھی برابر جگہ ان کو مہیا کی اور ان کے لیے پانی کا بھی ان چیزوں کا بھی انتظام کیا بلکہ کھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جس طرح دوسری آزما کے کہ کے حوالے سے حضرے کے بجلی ذائنہ نخلا تو ساقت علی کی روتا عبن کہ کھجور کے ترے کو اپنی طرف ہلاؤ تو اس سے تمہار تم پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی تو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر رہنے کا بھی اور کھانے پینے کا انتظام کیا اور یہ کب تھا جب عیسی علیہ السلام کی ولادت ہونا تھی جب عیسی علیہ السلام کی ولادت ہونا تھی اس وقت تھا اور یہ ربوہ یہ ٹیلا کہاں پر ہے بعض لوگوں نے تو اس کو مختلف جگہ دیے کو کہتا دمشق میں تھا کو کہتا حتیٰ کہ مصر میں پہنچا دیا اس کو کہ عیسی علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو اس وقت کا بادشاہ کافر تھا تو عیسی علیہ السلام کے بارے میں اس کو نجوم نے بتایا کہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوگا جو اس طرح کا دین لے کر آئے گا تو اس وقت سے دشمن ہو گیا ان کے تو مریم السلام جو پھر وہاں سے نکلی شام سے اور نکل کر مصر چلی گی اور وہاں پر جا کر بھی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہ ساری جھوٹ ہیں سراسر اللہ تعالی نے صبح مریم اس بات کو وعدے کیا ہے کہ وہاں پر مکان شرقیہ کہ وہ اپنے جو جگہ تھی وہاں سے مشرق کی جانب جاتی ہیں اور پھر جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ ہیں کہ ان کو یہاں پر بھی جس طرح ذکر کیا کہ اونچی جگہ پر ان کو ٹھکانہ دیا اور پھر اونچی جگہ کے وہاں سے نیچے سے جو آواز آتی ہے ہاں جی کہ ہم نے تیرے نیچے سے چشمہ چلا دیا ہے تو تو پریشان نہ ہو اپنی بچے کو دے کر آنکھیں ٹھنڈی کر چشمے کا پانی پی اور کھجورے کھا کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیم پہ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہیں پر تھا یعنی کہ بیت المقََس کے یعنی کہ مستقسہ کے قریب ہی تھی دور نہ تھی تو تاریخی طور پر بھی یہی ہے لیکن اصل میں یہ کسے کہانیاں کہاں سے آئی ہیں <سلام> یہ تورات انجیل کے جو جھوٹے واقعات ہیں انجیل کا واقعہ ہے کہ مصر میں ان کا جانا یہ ساری چیزیں انجیل کا لکھی ہوئے واقعہ ہے جو سراسر جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تو اس لیے مریم علیہ السلام جو ہے وہ وہیں پر فلسطین میں ہی رہیں بیت المقدس کے قریب ہی تو یہ ان کی اصل جگہ ہے نیا کہ آوئن کو ٹھکانا جگہ دی اِیرا رب واتن ذاتِ قرار اس لیے اب کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دیتے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے بیت المقدس ہی ہونا یعنی اس کے پاس ہی جگہ ہونا یہی جو ہے قرآن کی تفسیر ہے اور جس کی قرآن خود تفسیر کر رہا ہے اس وقت ہمیں کوئی بڑی سائل کے جھوٹے واقعات کو دیکھنے سننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ بعد مفصرین پھر بھی قرآن کی اس وضاحت کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات کو اولے بیٹھتے ہیں اور ذکر کر دیتے ہیں حالانکہ ہونا نہیں چاہیے یا یوہ رسول قلو من الطیبات یملو صالحا اے رسول کھاؤ پاکیدہ چیزوں میں سے حلال روزی میں سے واہ صالحا اور اور عمل کرو پاکہ حلال کھانے کے ساتھ نیک عمل کا تعلق دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اس سے علماء نے یہ چیز کی ہے کہ پاکیزہ حلال روزی جو ہے وہ نیک عمل کی ایک ذریعہ ہے اس کا سبب ہے نیک عمل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ کیا ہے وہ حلال روزی یعنی کہ روزی انسان کی حلال ہو اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حرام کی روزی انسان کو نیکی سے روکتی ہے نیک عمل سے روکتی ہے حرام کی روزی کی وجہ سے دعائیں تو جو قبول نہیں ہوتی وہ تو ہے حتی کہ نیکی کی بھی توفیق نہیں ہوتی انسان نیکی بھی صحیح طور پر نہیں کر پاتا کس وجہ سے حرام کی روزی کی وجہ سے اور اس کے مقابلے میں حلال کی روزی جو ہے وہ انسان کو نیک عمل پر آمادہ کرتی ہے یا نیک عمل کا ذریعہ سبب بنتی ہے تو اللہ ماتا ہے کہ اے رسولوں سبھی رسولوں کو حکم دیا اور آپ صدر وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے اللہ نے اسی چیز کا حکم اپنے نیک مندوں کو دیا ہے ان اللہ عمر المؤمنین بما عمر اور بحی اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ جس بات کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا کہ یا ایو رسول قلع من طیبات امامن کہ جو پاکیدہ حلال روزی کھانے اور نیک عمل کرنے کا رسولوں کو حکم دیا اسی کا حکم اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دیا تو اس لیے آپ ہیں کہ یادین امن قلو من طیبات امار رقنکم تو اے و ایمان والو اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑھتے ہیں کہ وہ جو تم نے ہم نے تم کو پاکیدہ روزی دی اس میں سکھاؤ پھر آپ اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال بھی گرد آلود ہیں اس کی ہاتھ بھی پرا گندا ہے اور وہ اللہ کی طرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ اللہ کہتا ہے اللہ کو پکارتا ہے لیکن امات وط امت عام ہو حرام امشرب و حرام امل بس و حرام و مغربیہ بالحرام کہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا جو پہنا وہ لباس وہ حرام کا اس کی غذا حرام کی تو انا یوستاب الظارق تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو تو اس میں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ عرآم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جس حلال روزی کہانی کا رسولوں کو حکم دیا اسی کا اپنے نیک بن مومنوں کو حکم دیا <تصفح> تو اس لیے مائک یا یورف القرو میں ربتہ اور پاکیدہ حلال روزی جو ہے جس نے بتایا ہے کہ اس کا نیک عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور ویسے بھی اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں انسان کی زندگی کے اندر آخر سے پہلے بامل صالحا اور عمل کرو نیک اور نیک عمل کی تعریف اکثر و بیشتر ہم کرتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جس میں دو شرطیں ہوں جس میں جو دو شرطیں ہوں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ اس کے رسول اللہ علیہ و وسلم کے دیو طریقے کے مطابق ہو انی بھی مات علیم بے شک تو جو تم کر رہے ہو اس کو پوری طرح جانتا ہوں اس سے پوری طرح باخبر ہوں جب حلال روزی کھانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی اس بات کی تنبیہ کر دی کہ تم کیا کھاتے ہو کیا کرتے ہو تو کیا عمل کرتے ہو عمل صالح کرتے ہو جب اس بات کا بھی حکم دیا تو ساتھ ہی تنبیہ کر دی کہ میں تمہارے ہر طرح کے عملوں سے ہر طرح کی تمہاری چیزوں سے اچھی طرح واقف ہوں کو جانتا ہوں اور ان نہ ہی امت امت واحدہ اور بے شک یہ تمہاری امت اے کی امت ہے یہ جملہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے سورتمبیا میں پڑھا ہے تو یہاں پر بھی وہی جملہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وانبم ف آب و تھا یہاں پر وانا رب فتح ہے صرف نے فرق کے ساتھ لیکن جملہ وہی ہے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور وہاں پر وعدے کیا تھا وضاحت کی تھی کہ ایک امت ہونے کا معنیٰ کیا ہے کہ تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے انبیاء کے پیروکار بھی ان کی اتباع کرنے والوں کا بھی دین دین اسلام ہے اور توحید میں آخرت پر ایمان میں یعنی چار وہ چیزیں ہیں کہ جس میں تمام انبیاء کی دعوت مشترکہ تھی وہ چار چیزیں کون سی ہیں ایک توحید کی دعوت دوسرا آخرت پر ایمان اور تیسرا رزق حلال حلال کی روزی اور چوتھا جو ہے وہ حرام سے بچنا حرام سے بچنا یا ایک اللہ کی عبادت کرنا یعنی جو پہلے میں آ جاتا ہے حرام سے بچنے کا تو یہ چار وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر امت کے ہر ہر رسول کی دعوت رہی ہے کہ جس میں کسی شر, شر, رسول کی شریعت میں کوئی فرق نہیں یعنی توحید کے حوالے سے آپ سلسل کا جو فرمان کہ نہنما عاشر المبیا کہ ہم بیا کی جماعت جو ہے کون ہیں ہماری مثال اس کی ہے کہ جن کا باپ ایک ہو اور ان کی مائیں یعنی ان بھائیوں کی ہے جن کے باپ ایک اور ان کی مائیں مختلف ہوں اسی طرح توحید کے حوالے سے عقیدے کے حوالے سے سبھی سبھی سب کی شریعت ایک ہے اگرچہ فری مسائل میں ان کے مختلف احکامات ہیں تو توحید کے حوالے سے ایک سبھی انبیاء کی دعوت اور ان کے پیروکاروں کی سبھی کی اسی پر یعنی چلنے والے اسی طرح اخلاق اخلاقیات کے حوالے سے اس میں بھی سبھی انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے یعنی چوری حرام ہے ہر دین کے اندر زنا حرام ہے ہر دین کے اندر تو اس طرح سے یعنی کہ حرام کو حرام سے بچنا حلال کی روزی استعمال کرنا وہ بھی اس طرح آخرت پر ایمان آخرت پر ایمان یہ بھی ہر نبی کی دعوت اس میں مشترکہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں تو اس میں وہ نہادی امت کو او بتاؤں آحدہ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے وہ آنا ربکوں اور میں تمہارا رب ہوں اور اس میں ضمنً اس بات کا بیان کہ اختلاف سے بچا جائے اللہ نے جب تم کو ایک امت بنایا ہے تو ایک امت بن کے رہو اس میں آپس میں تفرقہ بازی اختلاف نہ کرو جب کہ تمہارا دین ایک ہے وہ عنا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں رب بھی تمہارا ایک ہے تو پھر جب ایک وہ چیز ہے جو تم میں سبھی مشترکہ ہے تو پھر اس بات کا تقاضا ہے کہ تم ایک بن کے رہو اور تمہارے اندر کوئی اختلاف نہ ہو فتقون پس مجھ سے ڈرو فتقتہ امرحم بین ظُبر <زُبُرًا> لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے اس دین کو جو ایک دین تھا اور ایک جماعت تھی ان کو جو ہے بخیرا اور بانٹا فتقتہ امرحم بین تقتّہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امر ہم بین ہم آپس میں اپنے اس دین کے معاملے کو زبرن یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے تکتہ اُک کاٹ ڈالا اپنے اس دین کے معاملے کو جو ایک جماعت کی کیفیت تھی اس کو اس ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کیسے کر ڈالا توحید کے حوالے سے مختلف طرح کے افکار اور عقائد اور یہ چیزیں کسی نے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے کسی نے کتی سے اللہ بنا دیے کسی نے اللہ کے نور سے ہی کچھ کو الگ کر دیا کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے کسی نے مختلف لوگوں کو ہی اللہ بنا دیا کہ اللہ کا اوتار ہیں اللہ کی شکل میں یہ لوگ آتے رہتے ہیں اور کسی نے کچھ کو نہیں بلکہ سبھی کو اللہ بنا دیا تو کائنات میں جو بھی تم کچھ جو کچھ تم کو نظر آتا ہے صاحب کیا ہے یہ سبھی اللہ ہے وہ الوجود کا جو عقیدہ وحدت الشہود کا تو, تو اس کے تحت اور اس طریقے سے یعنی کہ اللہ کی توحید کے اندر طرح طرح کے جو گمراہ کن عقیدے اسی طرح رسالت کے حوالے سے یا آخرت پریمان کے حوالے سے جس جو بیا کی مشترکہ دعوت ہے اس میں بھی طرح طرح کے گمراہ کن عقیدے پیدا کیے کہ عمل کی ضرورت نہیں فلاں سفارش کر لیں گے فلا بچا چھڑا لیں گے ہم فلا زیادہ ہوتے ہیں ہماری تو بخش ہوئی ہے ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور مختلف لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑا دیے کہ یہ جو ہیں یعنی کہ لوگوں کو بچا چھڑا لیں گے لوگوں کی سفارشیں کر دیں گے اپنی طرف سے سفارشی کھڑے کر دیے اور طرح طرح کے قیامت کے حوالے سے جو گمرہ کن عقیدے پیدا کیے اسی طرح حلال و حرام میں بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ گمراہ کن انداز سے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا کچھ کو حرام کر دیا اپنے ہاتھ میں شریعت شادی کا حق لے لیا اللہ سے ہٹ کر تو یہ ساری وہ چیزیں جس کے بارے میں علامات فطہ ہو امرا ہوں بینا ہوں ان لوگوں نے آپس میں اس بات کو کاٹا جو ان کو دی گئی تھی جو ایک امت کی شکل میں اس کو کاٹ کر کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے حصے بکھرے کر دیے مختلف جماعتیں بٹ گئیں مختلف فرقے بٹ گئے عقیدے کے لحاظ سے فرقے اپنے سلوک کو یعنی کہ سلوک اور عمل کے لحاظ سے فرقے اپنی جو ہے وہ روحانیت کے جو ان کے پیشوا اس کے لحاظ سے ان کے فرقے اپنی فرقی طور پر ان کے فرقے تو طرح طرح کے فرقے جماعتیں بنا کر اپنے امت کو جو ہے اور بانٹ دیا اس انداز امت کا شرادہ جو ہے بکھیر دیا دوسرے الفاظ جس جیسا کہیں فتقتہ امرحوم بین زبرا فتقتہ او پس کار ڈالا انہوں نے امرحوم بین آپس کے اس معاملے کو جو ایک امت کا معاملہ تھا ایک عقیدہ تھا ایک دین تھا ایک شریعت تھی اس کو زبرن حصے بکھرے کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کار ڈالا کلو حزب بمالہ دئیم فریحون اور ہر جماعت کے ہاتھ میں جو کچھ آ گیا وہ اسی پر خوش ہے جس نے جو عقیدہ اپنا لیا جس نے جو منہج اپنا لیا جو طریقہ اس نے اختیار کر لیا اسی پر خوش اور خوش ہونے کا معنی کہ سمجھتا ہے کہ یہی صحیح اور باقی سبھی غلط ہے اور یہ وہ سب سے بڑا مرض ہے کہ جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس وقت پھر حق کا رستہ اس پر بند ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے حق کی تلاش کرنا حق کو دیکھنا اس بات کی توفیق ختم ہو جاتی ہے کہ جب ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں جو کچھ ہوں یہی ہر چیز صحیح ہے اور مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی میں کسی طریقے سے غلط نہیں ہوں تو اس وقت جو ہے پھر انسان ایسے شخص سے تحقیق کا مادہ چیز کو دیکھنا اس کو پرکھنا اور کو مزید علم حاصل کرنے کے یہ ساری چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے سمجھتا ہے کہ بس میں جو کچھ مل مجھے مل چکا ہے بس یہی کچھ کافی ہے اور اسی پر وہ خوش ہوتا ہے اور یہ طبی طور پر نتیجہ ہے جماعتیں پھر کے ان چیزوں میں بٹنے کا اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فرق و جماعتوں سے منع کیا ہے فرق و جماعتوں بٹنے سے منع کیا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی کیونکہ فرق و جماعتوں بٹنے کا تبھی نتیجہ کیا ہوتا ہے تعصب ہردرمی آدمی جس چیز پر جس طریقے پر چل رہا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے دوسروں کو غلط سمجھتا ہے اور پھر دوسروں سے افہام و تفہیم دوسروں کو ان کے ساتھ مل کے چلنا یہ چیزیں بھی اس کے لیے ناممکن ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو وہی صحیح لگتے ہیں جو صرف اس کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں باقی سارے غلط بلکہ غلط نہیں بلکہ اس کو دشمن نظر آتے ہیں اور یہ آپ کسی کو شک ہے تو دیکھ لے جو لوگ جماعتوں سے منسلک ہیں ان کا حال کیا ہے کہ اپنی جماعت کا آدمی آ جائے گا اس کے لیے ان کے پاس وقت ہے ہر طرح کی قربانیاں بھی ہیں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں تو اپنی جماعت کے شخص نہیں چاہے جتنا بڑا بھی عالم ہے کوئی بھی کیسا بھی ہے لیکن جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسے بات کرنا بھی ان کو گوارہ نہیں ہوگا تو یہ ہے ان جماعتوں میں بٹنے کا سب سے بڑا جو نقصان ہے تو ماہ کُ الحضم امارد عمف ہر گرو جماعت جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ خوش بیٹھے ہیں فضر ہم فی غمرتِم حت تو اللہ نمایا کہ ان کو ایک وقت تک ان کے تعصب ہردرمی ان کے اس یعنی کہ جس میں پڑے ہیں غمرہ کے معنی کیا ہوتا ہے اصل غمرہ یغمرو کے معنی کس چیز میں ڈوبنا کس چیز میں گہرائی میں چلے جانا تو ان کا یہ تعصب اور تعصب کیا ہوتا ہے یہی گہرائی کے آدمی کسی چیز میں ہی اسی چیز میں اندھا ہو جائے اسی کو ہر چیز سمجھے تو جو جس کو یہ جس پر یہ اڑے بیٹھے ہیں جو تعصب کے جس تعصب کی دنیا میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں رہ رہے ہیں آپ ان کو اسی ان کی سال پر چھوڑیے ایک وقت تک یعنی پہلی بات تو ان کو سمجھائیے بتائیے اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھتے تو ان کو ان کے تعصب درمی پر چھوڑیے اور اس میں ایک طرح کی ایک اللہ کی طرح سے وارننگ کہ جیسے کہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ میں خود ہی پھر ان کے ان کا حساب لے لوں خود ان سے نمٹ لوں گا کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ جو اللہ قدین قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں اور واقعی جب تعصب کے پردے چڑھ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کا یہ حال ہوتا ہے تو اس میں ایک دعوت کے میدان کے حوالے میں بھی اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک طرح کی تعلیم ملی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا کام زبردستی لوگوں کو کو حق پر چلانا نہیں ہے ہمارا کام ان کو حق بتانا ہے قرآن و سنت ان کو سنانا ہے جو قبول کر رہے اللہ کی توفیق سے اس کے لیے اس کی قسمت یا اس کے لیے جو خیر بلائی اللہ نے لکھی ہے اور جو نہ قبول کرے اللہ ماتا ہے کہ پھر ان کو چھوڑو میں خود ان کا حساب لے لوں گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے آیا صبون اللہ معن امدم بیہی ممان و بنی مدید اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہوئے فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اپنی کفر وانات پر اپنی ہر درمی تعصب پر اور حق کو ٹھکرانے جٹلانے پر ترے ہوتے ہیں قرآن و سنت کی آیات ان کو آتی ہیں تو آگے سے جواب ہوتا ہے بھائی ہم یعنی کیا کہ کیا ہمارے بڑوں کو عیت نہیں سنی کہ انہوں نے یہ قرآن کی عیت نہیں پڑھی ہم جن کا پیچھا کر رہے ہیں جن کی تقریر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن نہیں پڑھا تھا تم کو یہ قرآن پڑھنا آیا ہے کہ ان کو یہ حدیث اس حدیث کا پتہ نہیں چلا تھا تم پہلے جس نے یہ حدیث پڑھ لی ہے اس طرح کی باتیں کر کے قرآن و حدیث کو جٹلانے والے یہ متعصب اللہ فرواتا صبون احساب علما نمدہم بیہی میں معلین اگر ان کو ہم ڈیل دیے ہوئے ہیں اور دنیا کے مال و دولت سے ان کو نواز رہے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں ایا صبون کیا یہ گمان کرتے سمجھتے ہیں الماندہ بیہمی مالماں بنین کہ ہم جو ان کو دے رہے ہیں مال اور بیٹے <تصح> یہ نعمتیں جو دے رہے ہیں و فی الخیرات <تصح> تو اس میں کیا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا خوش ہے کہ جو ہمیں بہت جلدی نعمتیں دے رہا ہے بلکہ خوش نہیں بلکہ وہ جو نعمت تم کو دینا ہے اس کا حساب دنیا میں تم سے چکا رہا ہے اور یہ ہے ہر کافر ہر ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کہ اللہ نے اس کو جو دینا ہے اس دنیا کے اندر دے دیتا ہے ان کے حساب کتاب دنیا کے اندر چکا دیتا ہے اور نعمت جو اللہ نے دینی ہے ان کو دیتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے تو ہیں کہ انصاری علوم فی خیرات کہ ہم ان کو جلدی دے رہے ہیں جو خیرات ان کو دینا ہے اس میں جلد بازی جلد کرنے کا معنی یعنی کہ ان کو یہیں پر دنیا کے اندر ہی ان کے حساب ان کو دے رہے ہیں تاکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ باقی نہ رہے بلّہ یا شعرون لیکن یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ نے جو ہماری رسی ڈھیلی چھوڑی ہے یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ ہم پر دے رہا ہے تو یہ اس کا معنیٰ کیا ہے جس طرح کہ حسن بصیر رحمتہ اللہ علیہ اور بوسر تعبین کا کہنا ہے کہ اگر تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ گناہوں کے باوجود اللہ کے نافرمانیوں کے باوجود اللہ اس پر نعمتیں کر رہا ہے تو ہاض استدراج یہ کیا ہے یہ وہ رسی کا ڈھیلا چھوڑا جانا اللہ کی طرف سے استدراج ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح کے اس طرح کے ظالموں کو پھنساتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی بےمانی میں اب آگے بڑھیں اور پھر اللہ کی طرف سے بھی ان کی پکڑ اسی انداز سے ہو تو اللہ ماتا یہ سب کیا یہ لوگ کرتے ہیں علم من بیمان کہ ہم جو ان کو اولاد مال اولا اولادیں دے رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ان کو نعمتیں مل رہی ہیں نصار الحمف الخیرات بلکہ ہم ان کو جو خیرات دینی ہیں ان کو جو نعمتیں دینی ہیں ان کا حساب ابھی سے مکمل کر رہے ہیں بلا شعر لیکن ان بد بختوں کو ان باتوں کا شعور احساس نہیں ہے دوبارہ دیکھیے مارسل <تصفح> نموس <تصفح> واقعہ ہو ہارالبی آیاتن وسلطان مبین پھر ہم نے بھیج بھیجا